امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغا کے خطبہ نمبر ایک میں ارشاد فرماتے ہیں شرا کے موقع پر ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے تبلیغ حق صلاح رحم اور جود و کرم کی طرف کسی نے بھی تیزی سے قدم نہیں بڑھایا لہذا تم میرے قول کو سنو اور میری باتوں کو یاد رکھو کہ تم جلدی ہی دیکھ لوگے کہ اس دن کے بعد سے خلافت کے لیے تلواریں سونپ لی جائیں گی اور عہد و پیمان توڑ کر رکھ دیے جائیں گے یہاں تک کہ کچھ لوگ گمراہ لوگوں کے پیشوا بن کر کھڑے ہوں گے اور کچھ جاہلوں کے پیروکار ہو جائیں گے